وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقَوَوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خلقكم, خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما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 انق حمی مجي اللہ على محمد وعلى آل محمد کما بارکل ابراہیم بال علی ابراہیم انق حمی مجید علم لنا الا ما علمتنا تنا ان کا علی مرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری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 سے دو نفل علم علاقا سے رون ہماری قوم اپنا سترواں یومِ آزادی بنانے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے اور غالباً پیر کے روز یومِ آزادی ہے یقیناً ہمارے وطن کی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہندؤں کے چنگل سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے لیكن منحصر قوم ایک انتہائی اہم حقیقت کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے حصول کی جدوجہد میں جو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا اس عہد کو بری طرح توڑے بیٹھے ہیں وہ ایک مثاب تھا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ تھا جسے بالکل فراموش کر دیا گیا ہے اور وہ وعدہ اس آزاد ملک میں اللہ رب العزت کی توحید کی اقامت کا تھا جب ایک ایک بچے کی زباں پر گنارہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی حکامت اس مملکت کی نظریاتی اساس ہے جو بری طرح مجروح ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت سے کیا گیا فائدہ ہر لحاظ سے توڑ دیا گیا ہے اور فراموش کر دیا گیا ہے نتیجہ تھا بہت سے نقصانات کا ہمیں متحمل ہونا پڑا آدھا ملک کٹ گیا اور بقیہ آدھے ملک پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کی حکمرانی ہے مختلف سازشی عناصر اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپئے ہے اور وہ جو خالق کائنات کی حفاظت کے وعدے ہیں جو اس حقیقت کے ساتھ مشروط ہیں احفت اللہ یافت کر احفت اللہ تجد و تجاہک تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرو پاس بانی کرو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے کر مشروط فائدہ اسی لیے پورا نہیں ہو پا رہا کہ ہم اس شرط کو پوری طرح توڑے بیٹھے ہیں جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر عائد ہوئی تھی اور ایک عہد اور پیمان ہوا تھا اللہ اب العزت نے اس بندے کو یا اس قوم کو جو اللہ تعالی کے ساتھ فائدہ کر کے توڑ دے اور میساخ کو توڑ دے خسارہ پانے والی قوم قرار دیا ہے سورہ بخرا میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے احد اللہ دین یون قبول میساخی جو لوگ اللہ تعالی سے پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں بھائی اس سے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں علائقہ الخاسرون رول یہ قسم کے لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں اور یہ خسارہ صرف دنیا ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ خسارہ قیامت کے دن بھی لاحق ہوگا یہ تینوں قسم کی بدعمالیاں ہماری قوم اختیار کیے ہوئے ہیں عہد شکنی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا اسے توڑا گیا اور اس ملک میں آج تک اللہ رب العزت کی توحید قائم نہ ہو سکی کوئی ایسی قیادت میسر نہ آ جس کے اندر توحید کا فہم ہو اور اقامت توحید کا درد ہو اور یہ بات درست ہے کہ جمہوری سیاست سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہے جمہوری نظام شریعت کے خلاف ہے شر ہے فتنا ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے الخیر لا لایہ شر کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے نہیں آ سکتی شر کے ذریعے نہیں آ سکتی تو پھر وہ آہد ٹوٹ گیا ہے. جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر کیا گیا تھا تھاحید ہماری نوریاتی اساس ہے جس کی اقامت ہی ہماری فلاح ترقی اور کامیابی کا باعث ہے لا راہ کی حکومت ہی ہمارے بقا کی ضمانت ہے ورنہ جو منفی طاقتیں ہم پر مسلط ہیں اور اس ملک کا پانچا کرنے مصروف ہیں وہ اپنے اہداف کی طرف تیزی سے گامزن ہیں آج بھی یہ دعوت اس قوم کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی توحید کا ادراک کرو اور لا الہ الا اللہ کو اس ملک کے چپے چپے پر قائم کر دو یہی ہماری بقا کی ضمانت اللہ تبرعزت کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو توڑنا انتہائی کڑوے نتائج کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے کاش اس ملک میں ہنگاموں اور دھرنوں کی سیاست کرنے والے ایک دھرنا اللہ کی توحید کے لیے دے دیں ایک دھرنا لا الہ الا اللہ کے لیے دے دیں یہ اس ملک کی نظریاتی اساس اقتدار کی ایک کشمکش ہے اور سیاسی مساط پر موجود تقریباً ہر شخص کی نگاہوں میں اقتدار کے لیے کتے کی ہرس ہے لیکن اس ملک کا جو نظریہ تھا جس پر اس کی تاسیس ہوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کوئی نظر نہیں ہے اور نہ کوئی سوچ ہے اور سوچ کیسے ہو یہ بات تو فہم توحید کے ساتھ ہے اور سچی توحید کے ادراک کے ساتھ ہے جو مائل کسی کو حاصل نہیں اللہ کے ساتھ میثات اللہ کے ساتھ کیا ہوا وفائد ہے اس کی حساسیت کو سمجھو اللہ رب عزت کو ناراض کر کے ہم قطع ترقی کے سینوں پر فائد اور کامزن نہیں ہو سکتے اس کی رضا ہمارے ساتھ ہو اس کی محبت ہمارے ساتھ ہو تبھی یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے ایک مقام پر اللہ تعالی کے سدعال شکنی کے چار انجام بیان ہوئے ہیں خلوب کے رو یہ چار اواقب ہیں انجام ہیں ان لوگوں کے جو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ آگ کر کے توڑ دیتے ہیں اس میساک کو کاٹ ڈالتے ہیں کبھی وہاں نقد ہی میسا توڑنے کی بنا پر اس قوم کو پہلی سزائیں دیں گے کہ اپنی لانتے برسائیں گے ہٹکاریں برسائیں گے رحمتوں سے دور کر دیں گے جو کہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر امن و سلامتی اور حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ رحمت ان لوگوں سے انتہائی دور ہے جو اللہ تعالیٰ کے مثاب کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں گولدار ابر عزت کی لائن تر کے مستحب لائنت کا معنی معنیدمن رحم رحمت سے دوری ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا رحمت کا ارجو خلا تکلسی طور پہ آئے کہ دینی رحمت کا رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی رحمت سے دور کر کے میری ذات کے نہ کر دینا مجھے میری ذات کے نہ کر دینا ایک پل بھر کے لیے بھی بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے جو اللہ کے مثاق کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وائرہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور قیامت کے دن کے بھیانک وقید نبیر اسلام کی حدیث ہے نہیں یو آخر تم حامل اللہ رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا لہٰذا اب رجوع کا وقت ہے توبہ کا وقت ہے کہ ہم اسرائی طور پر اس فائدے کو یاد کریں جو اس ملک کی تاسیس میں شامل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقامت دوسری سزا یہ ہے بجا قلوب و دلوں کو سخت کر دیں گے بذات خود یہ ایک بڑا بھاری عذاب ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص یا وہ قوم ہے جن کا دل سخت ہو جائے دلوں کی نرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کا عداد ہے سخت اور نرم دل میں فرق یہ ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا اور دل کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ کوئی نصیحت کی جائے کتاب و سنت سے قرآن و حدیث سے اسے قبول کرنے کے لیے انسان مستحد ہو رقط قلبی کی علامت اللہ عزت ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میزاب کو توڑتے ہیں یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے وہ دل نصیب قبول کرنے سے تاثر ہوتے ہیں حق قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور یہ بڑی بھیانک سزا ہے تیسرا عذاب یہ ہے جو ہر رفول القلیم نوازیں کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی آیات میں تحریفیں کرتے ہیں معنی یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ ان آیات کو ان احادیث کو ٹالنے کے لیے بہانہ سازی کرتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے نصوص کو تبدیل کر ڈالتے ہیں لفظ یا معنی انہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی اور جو نصوص ان کے سامنے آتے ہیں انہیں قبول کرنا تو کچھ وہ ان میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلتے کتاب و سنت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انتہائی بدترین فعل ہے یہ فیل یہود تھا جو خالق کائنات کی وحی میں تعریف جیسے طبیف فیل کا انتخاب کرتے تھے تو یہ ایک بڑا کڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے اجتماعی پیدا کر کے توڑ دیں اور چوتھی چیز یہ ہے چوتھا اہداف یہ ہے بنسو حقب ممتو کے روپے اللہ رب العزت ان کے سینوں سے قرآن و حدیث اٹھا لیتا ہے انہیں بھلا دیتا ہے جب وہ نصوص کو بلا دیں گے بھول جائیں گے تو عمل کی نوبت کہاں ہوگی وہ قوم پر عمل ہوگی کیونکہ اس قوم کے پاس عمل کے لیے علم نہیں ہوگا اللہ علم کو اٹھا لے گا علم بھلا دے گا کی چار بڑی بھیانک سزائیں کس بنا پر خبیمہ رقم ہی میسا ہوں اللہ کے میزاق کو توڑنے کی اور اس کے عہد کو توڑنے کی تو یہ ایک حقیقت ہے اس ملک کی آزادی یقیناً ایک نعمت عزما ہے آزاد فضاؤں میں سانس لینا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے لیکن جس نظریے کی اساس پر اللہ تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا گیا اس اساس کو بری طرح مجروح کیا جا رہا ہے اس کے لیے پہلا راستہ حبۃ النسرخ کا ہے جو ہم کو بلائے بیٹھے ہیں اور بڑے بیان خسارے کے متحمل ہو چکے ہیں اس کے لیے تحبت النسر رجوع اللہ تاکہ اللہ رب العزت کو ہمارے احوال پر رحم آ اس وقت عمل ہے ہم اس کی رحمت سے دور ہیں اور دلوں میں تصاوت ہے لانتے ہی لانتے پھٹکارے ہی پھٹکارے آگے پیچھے برس رہی دن رات برس رہی کیونکہ میسا کو توڑ دیا گیا انفرادی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں فہ میں توحید کا حق ادا کروں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سہ میں توحید کا حق ادا کریں اس نظریے کی طرف پلٹنے کے لیے اس نظریے کی اخامت کے لیے جو اس وطن کی تاسیس میں شامل ہے یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اجتماعی سطح پر جو توحید کی اقامت ہے اس کا نقطہ آغاز انفرادیت ہے انفرادی طور پر ہر شخص شرک سے بیدار ہو تائب ہو اور توحید کی طرف پلٹے اور رجوع کرے ورنہ جو رہی صحیح کچھ چیزیں باقی موجود ہیں وہ بھی تو برباد ہو جائے گی ذرا بل مسن تریت کا نت آن رغدا من رسو مکن اللہ رب الزت ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو بستی پر امن تھی پرسکون تھی اس بستی کو ہر نعمت میسر تھی دنیا کے کونے کونے سے رزق پہنچ رہا تھا پھل پہنچ رہے تھے مال پہنچ رہا تھا اطمینان بھی تھا سکون بھی تھا لیکن جگ لفت اس قوم میں ایک مرض داخل ہو گیا ایک بیماری پیدا ہو گئی فکا فورتم اللہ اللہ کی نیمتوں کا انکار کر بیٹھے اللہ تعالی کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر بیٹھے یہ نعمتوں کا انکار کیا ہے نیمتوں کا کفر کیا ہے اس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ اللہ رسد کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا جائے اولاد فلا دی شفا فلا دیتا ہے خزانے فلاں دیتا ہے فلاں گنج بخش ہے فلاں مشکل خوشا ہے فلاں دستگیری کرنے والا ہے فلاں حاجت روا ہے اس کی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوخ کرنے والا سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے یہ مرض اس قوم میں داخل ہو گیا پکا فورت بیاں رحم اللہ اللہ, اللہ کی نعمتوں کا کفر کر بیٹھی جس کی واضح صورت یہی ہے کہ نعمت اللہ کی عطا تھی مگر وہ غیر اللہ کے نام منسوخ کر دی گئی بیٹھا اللہ نے دیا نام حضور بخش نبی بخش رکھ دیا گیا رسول بخش رکھ دیا گیا یہ اس کی دہنتوں کے ساتھ انکار اور کفر کی ایک صورت ہے جو سب سے مقدم اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس نظریے کو کفر قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے حدیث کے سفر میں کہ رات جو بارش برسی اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تعدا کر دیے اور کچھ کو کافر بنا دیا ایک بارش یہ ہی بارشرے برسے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے اور تفصیل آپ نے یہ بیان کی کہ اما من اللہ مطرنا بفضل راہ ممن ہوں گی جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے اللہ تعالیٰ کا قبل ہے اس ایک جملے نے اس کے ایمان میں نکھار پیدا کر دی ہے اس کے ایمان میں تاج کی گئی اس کے ایمان میں پخت کی گئی کہ اس نے اپنی خالق اور مالک کی نعمت کو اپنے خالق کی طرف ہی منسوخ کیا ہے بم مامن قالمہ اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے فلاں ستارے کی تاثیر ہے وہ اسے ہی جملے سے کافر ہو گیا ان کا ایمان زائل ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ آسمانوں پر کسی بھی قسم کا تغیر زمین میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے بڑا یہ بھیانک عقیدہ ہے جو لوگ لوگوں کی پیدائش کو مختلف سیاروں سے مربوط کر کے ان کے مستقبل کے حوالے کی نشاندہی کرتے ہیں اسی نوع کے شرک میں مسئلہ ہے آپ کا ستارہ کون سا ہے آپ کا ستارہ کون سا ہے ان ستاروں کے تعلق سے خوابش بنا لیے گئے اور مستقبل کی خبریں یوں بیان کی جاتی یہ آسمان کے تغیرات زمین کی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس برسنے والی بارش کو فلاں ستارے سے جوڑ دیا وہ کافر ہو گیا کچھ دن قبل ہم نے سعودی عرب میں چاندرن کی نماز پڑی شاید یہاں بھی ہوا ہو اس چاند کے تعلق سے یا سورج کے تعلق سے نبی اسلام کے دور میں اسی قسم کے عقیدے کو پھیلایا گیا اسی دن نبیر اسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا کچھ لوگوں نے یہ بات اڑا دی یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا بہت ہوا یہ گرہن چاند کو لگے یا سورج کو لگے یا تو کسی کی موت پر لگتا ہے کسی مشہور شخصیت کی اور یا کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے تو آج چونکہ نبی کا بیٹا بہت ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا نبیر اسلام حالانکہ غم سے تو چار تھے مگر چونکہ بات عقیدے کی تھی آپ نے منبر قائم کیا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ باحش فرمایا ان شمس بر قمر آیا تھا آیا دل نہ لائن کا شیفان بلانے حیات ہی تمداری ففظلہ یہ ففظہ ذکر اللہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں انہیں گرن نہ کسی کی موت پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے جی پہ لگتا ہے پھر ان کا سیدہ یہ بن گیا یہ جو تبدیلی ہے چاند اور سورج کی گرن کی شکل میں اس میں زمین کے حوادث کی تاثیر ہے زمین پر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو تو اس سے آسمان متاثر ہوتا ہے اور سورج گرن لگتا ہے یا چاند گرن لگتا ہے توحید کہاں گئی یہ سارا معاملہ اللہ کے امر سے ہے یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کے پیدا ہونے پر یا مرنے پر گرن نہیں لگتا بلکہ اللہ کے امر سے لگتا ہے اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کتنے بڑے سورج کو اور چاند کو ہم یا اپنے امر سے بے نور کرنے پر قاضر ہے کہ تمہاری کیا حیثیت لیکن تم لوگ اگر بچائے اس کے کہ اللہ کے تم رجوع کرو توبہ کرو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو مختلف منفی جسم کے نظریات اپنائے بیٹھے ہو اللہ کا خوف نہیں آتا جناب ایک بڑے قبی قسم کے اختیارات کے ساتھ چاند گرن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے سمندر کے کنارے پر پہنچ کر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم لمبی نماز قائم کیے ہوئے ہیں لمبی آپ نے فرمائی سورہ بکرا کے بقدر اور پھر رکوع میں گئے پھر رکوع سے اٹھے اور لمبا قیام سورہ علی بران کے بقدر اور پھر رکوع میں گئے اور پھر سجدے کیے ایک رکھا دو رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ادا کی اور لمبے قیام کے ساتھ یہ اللہ کے خوف کی مذہب کا مذہب علامت اللہ کے خوف کے علامت اور ہم اس کو ایک تماشا قرار دے کر اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے جناب چاند گرم کا مشاہدہ کرنے جا رہے یہ باتیں اللہ کے خوف کے منافع تو یہ ایک طویل قسم کا ہے کہ زمین کے حوادث کی تاثیر آسمانوں پر نمودار ہوتی ہے اور آسمانوں کے تحیرات زمینوں پر ظاہر ہوتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تویر خواہ آسمانوں پر آئے یا زمینوں پر تبدیلی اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ کے امر سے ہے خار کائنات کے امر سے ہے اور یہ حقیقی توحید ہے آج اگر ہم بندوں کی تاریخ پیدائش معلوم کریں اور اس تاریخ پیدائش کو ان کے ستاروں کے ساتھ جوڑیں اور ان کے مستقبل کے احوال کا تعین کریں جو کہ جا بجا ہو رہے جگہ جگہ ہو رہے ہمارا میڈیا اخبارات اس قسم کے گندے خلیج عقیدے سے بھرے پڑے ہیں اس کا مانا یہی ہے کہ جو اس ملک کی نظریاتی ایک احساس ہے اسے پوری طرح کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی اللہ کے بندو ہماری مضبوطی خالق کائنات کی توحید کے ساتھ اور شرک سراسر نقصان دے ہے ترنت سے وہ بستی پر امن تھی سلامتی کے ساتھ تھی بھرپور نعمتوں کا حصول وہاں موجود تھا لیکن اچانک اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھی نہ کر بیٹھی جس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ نعمت تو اللہ کی ہے اسے خیر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور خیر اللہ کے نام راڈ کر دیا گیا پھر کیا تھا لباس جو ہے خوف اللہ نے اس بستی کو اس قوم کو دو لباس پہرا دیے ایک بھوک کا اور دوسرا خوف کا کی سزا ہے چناچے اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے اساحد کو یاد کریں میساق کو یاد کریں اور توحید کی طرف توجہ دیں توحید کی صورت یہی ہے کہ ہر فرد موحض بن جائے تاکہ پورا معاشرہ ناراضگی سے بچ جائے اگر ہمارے حکام اور باب اختیار اس طرف توجہ نہیں دے رہے تو کم میں اور آپ اللہ کے حضر سے بچنے کے لیے اور اس کی لائن سے بچنے کے لیے توحید کا اہتمام کریں توحید کو سمجھیں بیان توحید اور نش توحید کی کوشش کریں اور توحید کی دعوت آگے پہنچائیں اور یہ حضرت ہو کہ اس ملک کے چپے چپے پر اللہ کی توحید قائم ہو جائے اس کی حاکمیت قائم ہو جائے اور یہ سارے شرک کے مراکز قائم ہیں ان کا کلا کما ہو اور توحید کا نور اس ملک میں منور ہو توحید کا اجالا ہو اور توحید کی حکومت ہو یہی اس دوبتی اور سسکتی قوم کا سہارا ہے ورنہ تباہی اور بربادی کے ایام قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں اور بچاؤ کی نظر کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ دے کے ہم اس کی توحید کو اسے اپنائیں اور توحید کے سچے دائی بن جائے اللہ تعالیٰ نے توحبت السر تو وہ ساری سزائیں جو اس قوم پر مسلط اور قائم ہیں اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دے ہمیں عطا فرما دے ہمیں سچا اور پکا محل بنا دے شرک سے بدر سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محمد سے فرما دے نور وحی سے کتاب و سنت سے روشنی عطا فرما دے تاکہ وہ ہمارے لیے مشر راہ ہو اور یہی کامیابی کی احساس ہے الحمد العالمین